سرحد آیت گیارہ اََََََین فرطروم كبیر اللہ تعالیٰ کے جو بندے تکلیف اور مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور امن خوشی اور راحت کے وقت شکر اور نیک امال بجا لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کا انعام پاتے ہیں تکلیف کے وقت صبر اور خوشحالی کے وقت نیک امال یہ اسباب مغفرت میں سے ہے آیت اکتالیس وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کشتی پر سوار ہو جاؤ کچھ فکر مت کرو اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نام کی برکت سے ہے ڈوبنے کا کوئی اندیشہ نہیں میرا رب مومنین کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا اور ان پر بہت مہربان ہے بسم اللہ ہی و مرصہ ان ربی لغفور الرحیم کشتی وغیرہ پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ يہ جعايت پڑھ لينى چاہیے یت سینتالیس قبل طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ بھی میرے آل میں سے ہے اور میرے آل کو بچانے کا آپ نے وعدہ فرمایا اس حکم پر آیا کہ اے نوح وہ آپ کے اہل و عیال میں شامل نہیں ہے جن کو ہم نے بچانے کا وعدہ فرمایا ہے اس کے عمل خراب ہیں کفر و شرک میں مبتلا ہے آپ کو اس بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے اس پر حضرت نوح علیہ السلام کہاں پٹھے اور فوراً توبہ کی قرآن مجید کا بیان فرمودا ایک مؤثر استغفار ربی انی اعوذ بکا ان کن ما لیس لی لي بھی علم و تغف و ترحم اکمل اے میرے رب میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے سوال کروں اس چیز کا جو مجھے معلوم نہیں اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا آیت باون او قوم استغفر رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا استغفار کی دعوت اور اس کے بعض فوائد توبہ استغفار کی برکت سے کہا دور ہوگا وقت پر خوب بارشیں برسیں گی اور تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا مالی اور بدنی قوت روحانی اور ایمانی قوت مادی اور خاندانی قوت بڑھ جائے گی ترجمہ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو اور بڑھائے گا اور تم نافرمان فرمان ہو کر نہ پھر جاؤ